الحمد للہ انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی قیماً لینذر بحساً شدیداً من لدن ویبشر المؤمنین ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجراً حسناً ایک سیدھی سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت آزاب سے آگاہ کرے اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ ان لوگوں کو متنوع کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں اب اے پیغمبر اگر لوگ قرآن کے اس بات پر ایمان نہ لائے تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے جعلنا ما زینتا لها احسن عملا یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائے کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے ام حسبت ان اصحاب الكهف كانوا من عجبا؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے فی فقول رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ رحمتوں رَشَدًا یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورت حال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجئے چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا تماسنا پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی ورب تو نل کلو رَبُّنَا رَبُّ رب نب سمواچی مل دونی لو می دونی الاد نل شپ اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغ بات کہیں گے قوم لمن اول منفر قدیب یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لكم, يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَا اور ساتھیو جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا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 ومن يضلل فلن تجد له اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے لم فرولی چمن ہوں رو تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا اگر تم انہیں جھانگ کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی وَكَذَلِكَ بَعثْنَاهُم لتَسَأَلوا بَيْنَهُم قَالَ قَاائِلُم مِنْهُم كَم لَ بِستُمْ قَاوا لَ بِسنَا يَوْمًَا أَوْ بَعْضَ يَُوم لو ربوک ال میم بھو سباسو اہد کور کھل طَعَامًا نچی سلیہ شل ملیہ اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہو گے کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے دوسروں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی وہ کزا لکھا سر من ان چلا رہی بسی ہے وَأَنَّ السَّاعتَ ل الرَيبَ فِيهَا إِذْيَتَنَ زَعونَ بَيْنَهُم أَمْرَهُم فَقالَاُ بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيانَ رَبُّهُمْ أَلَمُ بِهِمْ قَالََّ نَ غَالَبُ عَلَ أَمْرِهِمْ لََاتَّخِذًاَّ عَلَيْهمْ مَسْْجدِد اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے آخر کار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے سَيَقُولُونَ و پو لو ن سب میو کلب پورگی ال متیم ال پلی پل تریفر وی روت ستھیم اہد کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا اور کچھ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں اور کچھ کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں لہذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غدًا اور اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا اللہ اشر نصیت اللہ دیا من هذا شدت ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو اور وہ یعنی اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید نو سال سوتے رہے قل اللہ اعلم بما لبثو لہو غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لہم من دونہی من ولی ولا یشرک فی حکمہی احدا اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّنَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وہی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی دنیا اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلب کار ہیں اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے وقل الحق من ربكم فمن شاء فل تیوالمی نبیم سور دستی اشو لوجو بوس اتم کا اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ انہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں الا جن تو آدنی تجنی مل تحتی مل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 یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے کتنا بہترین اجر اور کیسے حسین آرام کا جال نبئی اور اے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا اور ان دونوں باہوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی <سلام> دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی سم اکسرو نو اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا وما اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی قال له صاحبه و هو خلقك من ثم من ثم سواك رجلا اس کے ساتھ ہی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا ہوں اللہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا ملد اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شا اللہ قوتا اللہ باللہ یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے فعسا ربی ان تک و يرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبنا من السماء فتصبح تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے تو نب یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو اہی تو بھی سمری فس بہلی بوک سی عالم سی ہے وہی اخوایا وہی خوایاں تو نالوشی ہے لئی چنی لم أُشْرِك بِرَبِّي <أحدا> اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا جبکہ اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا سرو اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے الحق هو سوابا عقبا ایسے موقع پر آدمی کو پتا چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا اور بہتر انجام دکھاتا ہے مسلحت دُنیہ کم ان زل می سمخت ابھی فیمری وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے الملوں البن زینت الحت دنیا الحاط مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک سواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہوں اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آگئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقرر وقت کبھی نہیں لائیں گے بل مجر مین مشفین مِمَّا وی کورو ملی ح رب سو جدوں میں ملوں ابلی مربو کیا حد اور آمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی چنانچے تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوفزدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ إِلَّا إِبْلِيسَ الجن فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ من دوني وهم لكم عدو بدلا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو چنانچے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ جنات میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ضروریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں، اللہ تعالی کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمُ اتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَدُدًا میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناوں وَيَوْمَ شرا کیا تم الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ آؤ بوڑھ اجال نہ بہن ہوں مئو اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرقوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا چنانچے وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ ہائل کر دیں گے اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو مرسل المرسلین اللہ مبشری نمجا دلین کفروپ تخوی عم ز رو ح اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے متنبہ کریں اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تمبی کی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا ہے ومن اظلم من لیا بھن سم پ ج تن ادن کو د فل تد ادن ابد اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دی ہے اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح راستے پر ہر گز نہیں آئیں گے وربک الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا رحمت والا ہے جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی وَتِلْكَ یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلا کر ڈالا اور ان کی ہلاکت کے لئے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا حتى حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچا ہوں ورنہ برسوں چلتا رہوں گا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا چنچے جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں ایک سرم کی طرح کا راستہ بنا لیا فلما جاوزا قال آتنا لقد لقینا من سفرنا نصبا. پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسا نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے قال فَإنِّي الحوت وما إلا الشيطان ان وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا اس نے کہا بھلا بتائیے عجیب قصہ ہو گیا جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھ سے اس کا تذکرہ کرنا بھلایا ہو اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے پر دریا میں اپنی راہ لے لی تھی موسا نے کہا اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی چناچے دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے او علما تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا موسا نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم آتا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں إنك لن معي صبرا انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے تو بھی خبرو اور جن باتوں کی آپ کو پوری پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں شاہر سو لکھو موسا نے کہا انشاءاللہ اللہ آپ مجھے سابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا قال فَإن فلا عن احدث انہوں نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں اللہ مطلقا حتی اذا رکبا فی السفینت خرقا قال اخرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئن امرہ چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھیت کر دیا موسیٰ بولے ارے کیا آپ نے اس میں چھد کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا قال, ألم أقل إنك لن معي صبرا. انہوں نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے قَالَ لَا تُعَاخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ وَلَا تُرْحِقْنِي من اَمْرِ عُسْرًا موسیٰ نے کہا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجئے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے پل کاحت اذا قیا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا نفس کال نفس قال اقتلت نفسا بی غیر نفس لقد جی تشر وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا موسا بول اٹھے ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ان کلم صبرا انہوں نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے قال, إن سألتك عن شيء بعدها فَلَا تُصَاحِبْنِي قد بلغت من عذرا موسا بولے اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں تینست يضيفوهما احلح فيها جدارا يريد احلح اب ائی قال لو شئت لاتخذت عليه اج چنانچے وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا موسا نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے فراق بینی ما لم تستطع صبرا انہوں نے کہا لیجئے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائی دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا ام سفین تو فکن سکین بحری فوت ان آئی بہ فوتوں کا نو امکل صفین جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھے جو دریاں میں مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَن يُرْحِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پسا دے بو وَأَقْرَبَ ہوں چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو ہوتی وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ رہی یہ دیوار تو وہ اس شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ کڑا ہوا تھا اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکال لیں یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا لکھو اور یہ لوگ تم سے زلکر نین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں سبب واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل اتا کیے تھے بب جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے بل و نوری بشم سی و جدہ ہم قوم الگل قرن یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے اور وہاں انہیں ایک قوم ملی ہم نے ان سے کہا اے ذلکرن تمہارے پاس دو راستے ہیں یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کروسواز انہوں نے کہا ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے تم اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی آٹ مہیا نہیں کی تھی وقد احطنا بما خبرا واقعہ اسی طرح ہوا اور زل کر نین کے پاس جو کچھ سازو سامان تھا ہمیں اس کی پوری پوری خبر تھی تم اچھ با اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے قالوا نو خرجا مف نجعل فل خرجا ن ان تجعل نئی نو سد انہوں نے کہا اے ذل یا جوج اور ماں جوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں زلکر نین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے لہذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین رول غال ہی مجھے لوہے کی چادریں لا دو یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگلا ہوا تانبا لاؤ اب میں اس پر اڈے لوں گا مست وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یا جوج, ما جوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے تم میرو اب اب دکان و دو ابی ہب ذلکر نین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے سوری اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے الکھیوں سما جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اف ہس بلین کفو تخیم اول انتد نہن مل کی فرین نژ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں الَّذِينَ ضَلَّ سَعْلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دور دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ, فحبطت اعمالهم فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیاتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا چنانچے قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے واتخذوا واتخذوا <سلام> یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا نل دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوز کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد ولو جئنا بمثله مددا ايه بيرنبال لوجو سي کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنا ہی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئے ن بشمسم یوہ کم الا ہند فمن کیا نولی کولیام سالیہ عملاً صالحاً ولا يشرك ربه احداً کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں البتہ مجھ پر یہ وہی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نئے کمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں